سوال ہے کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا ناجائز نیز اس کی وجہ بھی بتائیں دیکھیں انشورنس کیا ہے مثال کے طور پر آپ گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کا انشورنس کراتے ہیں تو اس میں ایک اس کی انشورڈ ویلیو ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے اس کی آپ نے ویلیو ایزیوم کروا لی کہ بارہ لاکھ روپے اس کی بارہ لاکھ روپے ویلیو کے اوپر آپ اس کا انشورنس کرتے ہیں انشورنس کمپنی کو آپ ریکویسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ سے ایک پریمیم لے گی مثال کے طور پر چوالیس پینتالیس ہزار بارہ لاکھ کی ویلیو پہ چوالیس پینتالیس ہزار روپئے پریمیم بنتا ہے جو ان کی کیلکولیشن جو ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے حساب سے اب یہ جو آپ نے مال دیا نا چوالیس پینتالیس ہزار یہ آپ کا تین سو پینسٹھ دن کا ایک سال کا انشورنس کرتی ہے کمپنی انشورنس کمپنی ٹھیک ہے اگر سال کے دوران آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کی کوئی چیز چوری ہو جائے آپ کی گاڑی ہی چوری ہو جائے تو اب قانونی جوئی کرنے کے بعد پولیس کی فائنل رپورٹ ملنے کے بعد کہ یعنی پولیس یہ تحریری طور پر دیتی ہے تقریباً تین یا چار ماہ میں دیتی ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو چوری ہو چکی اس کو تلاش کرنے کے تمام ہم نے جو ہے کر سکتے تھے جو کچھ وہ کر لیا ہے آپ کی گاڑی نہیں مل رہی یہ اس کو کہتے ہیں ف... آ... پولیس سرٹیفکیٹ یا فائنل رپورٹ پولیس کی اب یہ رپورٹ ملنے کے بعد آپ سبمٹ کرتے ہیں یعنی یہ کہ یہ پورا پروسیجر ہے کلیم کا جب کلیم سبمٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈیپریسیشن وغیرہ کچھ کٹوتی وغیرہ کر کے انشورنس کمپنی آپ کو آپ کی گاڑی کی رقم مثال کے طور پہ بارہ لاکھ روپے میں آپ نے انشورڈ کرائی تھی اب اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے انشورنس کمپنی اپنے حساب سے اس کا حساب لگاتی ہے تخمینہ لگاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے کچھ ان کے اپنے پیرامیٹرس ہیں تو اس کے حساب سے اس کو کٹوتی کر کے آپ کو بقیہ رقم کا چیک دے دیتی ہے اب وہ چاہے گیارہ لاکھ بنتے ہوں ساڑھے دس لاکھ بنتے ہوں دس لاکھ بنتے ہوں وہ آپ کو دے دیتی ہیں فقط کتنے کے اعوض چوالیس پینتالیس ہزار روپے جو آپ نے بھرے ٹھیک ہے اب اگر سارا سال آپ کا گزر گیا اور کوئی نقصان آپ کے جس سامان کو آپ نے انشورڈ کرایا بیمہ کرایا جس کا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو وہ آپ کی رقم گئی ٹھیک ہے یہ بنیاد کیا ہے میں جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کہیں پیسہ لگایا اب فلاں صورت پیدا ہوئی فلاں صورت میں کوئی بھی فلنگ ڈلیکس آپ کر سکتے ہیں فلاں صورت پیدا ہوئی تو آپ کو دس لاکھ ملیں گے نہیں ہوئی تو آپ نے جو پچاس ہزار دیے یہ گئے کیا کہتے ہیں اس کو عام فہم میں جوا کہتے ہیں یہ کیا ہے قمار ہر وہ ڈیلنگ के جس میں اصل رقم जाए چلی جائے شرط یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اصل رقم آپ کی چلی جائے گی وہ کہلاتا ہے جوا اور اصل رقم نہیں جائے گی ہر صورت بہر حال ہر صورت اینی ہاؤ آپ کی اصل رقم نہیں جائے گی بلکہ اس پر منافع ملے گا فکس منافع تو وہ کیا کہلاتی ہے وہ سود ہے ٹھیک جرہ منفیات فہوََ ربن اوکمقال حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ سے سنن بح حقی القبرا میں یہ روایت منقول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع پہ جاری ہو وہ سود ہے قرض دے کے نفع لینا ٹھیک ہے تو اب انشورنس کمپنی میں جو بیمہ کیا جاتا ہے یہ شرن ناجائز و حرام ہے اور اس کی وجہ قمار یعنی جوا ہے اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں اشاعت فرمایا نرا قمار ہے نرا یعنی کھلا قمار ہے قمار یعنی جوا ہے اس میں ایک حد تک روپیہ ضائع بھی جاتا ہے اور وہ منافع موہوم یعنی جس کو وہم کیا جاتا ہے جس کی امید پر دین اگر ملے بھی تو کمپنی بے وقوف نہیں کہ گرا سے ڈیڑھ ہزار دے دے آپ کے چالیس پچاس ہزار کے بدلے میں دس لاکھ روپے دے رہی ہے کمپنی کیوں دے رہی ہے پاگل ہے گاڑی چوری ہو کے کمپنی کے پاس تو نہیں گئی ہے چور بازار میں کمپنی نے تو گاڑی کو نہیں بیچا نا تو اس کو کیا فائدہ ہے انشورنس کمپنی ہے سیلانی ویلفیئر تھوڑی ہے کہ آپ کو آپ کی گاڑی کے بدلے دوسری گاڑی دے رہی ہے ظاہر سی بات ہے اعلیٰ مزید فرماتے ہیں وہ وہی روپیہ ہوگا جو اوروں کو ضائع گیا آپ کے سارے سال کلیم نہ آیا اس کا سارا سال کلیم نہ آیا چھتیس لوگ ایسے ہوں گے جن کا سارا سال کلیم نہیں آیا بلکہ چھتیسیوں لوگ ایسے ہوں گے جن کا سارا سال کلیم نہیں آیا اور ان کا جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ کسی ایک کے کلیم آنے کی صورت میں اس کو کٹوتی کر کے ادا کر دے دی ہے باقی بچا کس کا کمپنی کا سمجھ لیں آپ تو یہ اس کی بیس ہے انشورنس کمپنی کے اور انشورنس کے جس کی وجہ سے یہ جوا قرار دیا جاتا ہے یہ قمار ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تا اموالکم بینکم بالباطل یعنی اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ واللہ اللہ تعالیٰ عالم